پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ قطن بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمہیں ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُ جُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ کہ میں بدمتا کہہ دیجیے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے مطلب قبل رخ کر لو اور خالص اسی کی داد کرتے ہوئے اسی کو پکارو جیسا اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے فری قنحل ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے یقینا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہی ہیں یا يفت... خلو و شروع و شروب المصرفین اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اسلام سے قبل مشرقین مشرقین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اسلام سے قبل مشرقین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماں نے جنا تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تعویل کرتے تھے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتی صرف اپنی شرم پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی اپنے اس شرمناک فعل کے لیے دو عذر انہوں نے اور پیش کیے ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح ہی کرتے پایا ہے دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے یعنی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی اس آیت میں ان مقلدین کے لیے بڑی زجر و توبیق ہے جو آبا پرستی پیر پرستی اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہے جب انہیں بھی حق بات کی بات جب انہیں بھی حق کی بات بتلائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیر و شیخ کا یہی حکم ہے یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر نسرانی نسرانیت پر اور بتی بدتیوں پر بدعتوں پر قائم رہے بہوال فتح القدیر پھر انصاف سے مراد یہاں بعض کے نزدیک لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے پھر امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بی بیان کیا ہے کہ اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کے طرف کر لو چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے استقامت بمانی معنی رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخلاص اخلاص لہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرا یہ کہ خالص رضائے الہی کے لیے ہو آیت میں ان دونوں باتوں اور ان سب باتوں کی تائید یا اور تاکید کی گئی ہے پھر آیت میں زینت سے مراد لباس ہے اس کا سبب نظور بھی مشرقین کے ننگے طواف سے متعلق ہے اس لیے انہیں کہا گیا کے لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو بعض کہتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزئین کا حکم نکلتا ہے اس آیت سے نماز میں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے بلکہ حادیث کی روح سے ستر عورت مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو بہوال فتح القدیر جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے بہوال ابن کثیر پھر اسراف مطلب حد سے نکل جانا کسی چیز میں حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی ناپسندیدہ ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو البتہ دو باتوں سے گریز کرو اسراف اور تکبر سے بہوال صحیح البخاری قبل حدیث پانچ ہزار سات سو تریاسی بعض صلف کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے کروں شروع الصریفوں اس آدھی آیت میں ساری طب جمع فرما دی ہے بہوال ابن کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی اور گناہ کو اور نہ حق ظلم کو بھی اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ اور ہر امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اس سے لمحہ بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے یا <سلام> بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیہم ولاہم یحزنون <سلام> اے بني آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں تو جنہوں نے پرہیز اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف مشرقین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا اسی طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقربِ الٰہی اپنے اوپر حرام کر لی تھیں جیسا کہ بعض صوفیہ بھی ایسا کرتے ہیں نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں انہیں کون حرام کرنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی وہ حلال ہی رہیں گی یہ حلال و طیب چیزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں گو کفار بھی اس سے فیضیاب اور متمد ہو لیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیاوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن یہ بباہ اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تقوینی مشیت اور حکمت ہے تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی اسی طرح معقولات و مشروبات بھی حرام ہوں گے پھر علانیہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک توائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری اور پوشیدہ سے مراد کسی اور پوشیدہ سے مراد کسی گرل فرینڈ سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے بعض کے نزدیک اولکر سے مراد محارم سے نکاح کرنا ہے جو سخت ممنوع ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے جیسے فلمیں ڈرامے ٹی وی وی سی آر فحش اخبارات و رسائل رقص و سرود اور مجروں کی محفلیں عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہر وغیرہ یہ سب فواحش ظاہرہ ہیں عائد اللہ منهم. پھر گناہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کا نام ہے اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور لوگوں کو اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ترپن بعض کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں یہاں بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب نہ حق ظلم و زیادتی مثلاً لوگوں کا حق غصب کر لینا کسی کا مال ہتھیار لینا نہ جائز مارنا پیٹنا اور سب و شتم کر کے بیزتی کرنا وغیرہ ہے پھر میعاد معین سے مراد وہ مہلتِ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک ممتد ہوتی ہے یعنی دنیاوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی وہ سزا دے گا ان کی اجل مسمّ قیامت کا دن ہے ان کی اجن مسمّہ قیامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کر دے گا یا کر دیتا ہے ان کی اجن مسمہ وہ ہے جب ان کا مواخذہ فرماتا ہے پھر یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے قرآن نے ایمان کے ساتھ اکثر جگہ عمل صالح کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا اسی طرح عمل خیر بھی تب فائدہ مند ہوگا جب اس کے ساتھ ایمان ہوگا یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں <تصفح> والذین كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فمن أَظْلِمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اولئیک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرین چنانچے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں ملے جائے گا یا انہیں مل جائے گا یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ قال ادخلوا في امم قد خلت من قد خلط من قبلك من الجن والانس في النار كلما دخلت امة اللعنت اختها لعنت اختها حتى اذا الداركم فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء ضلونا ربنا هؤلاء ضلونا فاتهم عذابا ضعفا مننا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو اپنی بہن مطلب اپنی جیسے دوسری امت پر لانت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکزیب اور ان کے مقابلے میں استقبار کرتے ہیں اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار سے بچیں جس کا انجام برا ہے پھر اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں ایک معینی عمل رزق اور عمر کے کیے گئے ہیں یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اسے پورا کر لینے اور جتنی عمر ہے اسے گزار لینے کے بعد بلاخر موت سے ہم کنار ہوں گے اسی کے ہم معینی یہ آیت ہے انہا اللہ یفترون علی اللہ الكذب لا يفرحون متاعون فی الدنیا ثم ایلینا مرجعوہم ال آیا سورس آیت نمبر 69 اور 70 جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں با باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر بالآخر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے پھر امام امتن کی جمع ہے مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر و شکاق اور شرک و تہذیب میں ایک جیسے ہوں گے فی بیمانہ ماں بھی ہو سکتا ہے یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ ان میں جا شامل ہو پھر لعنت اختہ اپنی دوسری جماعت کو لانت کرے گی اخ بہن کو کہتے ہیں ایک جماعت امت کو دوسری جماعت امت کی بہن بے باعتبار دین یا گمراہی کے کہا گیا ایک جماعت امت کو دوسری جماعت امت کی بہن باعتبار دین یا گمراہی کہا گیا ہے یا پھر پڑھ لیتے ہیں ایک جماعت امت کو دوسری جماعت امت کی بہن با دین یا گمراہی کے کہا گیا یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیرو یا گمراہ تھے پیرو یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی بہن قرار دیا گیا ہے پھر ادارکو کے معنی ہیں تدارکو جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھے ہوں گے پھر اخرا پچھلے سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور اولا پہلے سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں یا اخرا سے اتباع مطلب پیروکار اور اولا سے مطبوع مطلب لیڈر اور سردار ہیں ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اس سے دور رکھا اس لیے یہ اپنے اتباع سے پہلے جہنم میں جائیں گے پھر جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا جہنمی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اے ہمارے رب ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے پس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا اے ہمارے رب ان کو دوगुना عذاب دے اور ان کو بڑی لانت کر پھر یعنی اب ایک دوسرے کو تانے دینے کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دگنے عذاب کے مستحق ہو اتباع اور مطبوعین کا یہ مکالمہ سورہ سبا آیت نمبر اکتیس اور 32 میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے تھے جو کچھ تم کماتے رہے تھے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نو جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں لہم جہن میں ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں آمنوا الصالحات لا نفساً اللہ وسعها اصحاب اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لولا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربنا بالحق وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ بما بِمَا كُونْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان کے دلوں میں جو کینا ہوگا وہ ہم نکال پھیکیں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسا تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے بلا شبہ ہمارے رب کے رسول بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف اس سے بعض نے اعمال بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے یعنی ان کے عملوں یا روحوں یا دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں جیسا کہ مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر 364 اور 365 کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں پھر یہ تعلیق بالمحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا اور سوئی کا ناکہ مطلب سوراخ یہ اپنے باریک اور تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے ان دونوں کے ذکر نے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کو غیت درجے واضح کر دیا ہے تعلیق بالمحال کا مطلب ہے ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ناممکن ہو جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا اب کسی چیز کے وقوع کو اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق بالمحال ہے پھر گواشین غاشیا کی جمع ہے ڈھاپ لینے والی یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا یعنی اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپا یعنی گھرا ہوگا پھر یہ جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں بلکہ ہر انسان ان کو بآسانی با اپنا اپنا سکتا ہے اور ان کے مقتضیات کو بروئے عمل لا سکتا ہے پھر غل لین اس کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں مستور ہو اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جو جذبات ہوں گے وہ دور کر دے گا پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے کسی کے بارے میں دل میں کوئی قدورت اور عداوت نہیں رہے گی بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے درمیان درجات و منازل کا جو تفاوت ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے پہلے مفہوم کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا دلایا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی بھوالے سے ہی بخاری حدیث نمبر 2440 جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باہمی رنجشیں میں رنجشیں ہیں جو سیاسی رقابت میں ان کے درمیان ہوئیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باہمی رنجشیں ہیں جو سیاسی رقابت میں ان کے درمیان ہوئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں عثمان طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے بھوال ابن کثیر پھر یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر انہیں بارگاہ الٰہی میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے اگر یہ رحمت اور فضلِ الہی نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے اسی مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الٰہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی بوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6463 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2816 پھر یہ تصریح پچھلی بات اور حدیث مذکور کے منافی نہیں اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل و احسان ہے و اللہ علیہ نبینا محمد صحبہ اجمعین